ولبا ورا تھا مارا <مَدِيانا> اب کتنی دیر لگی ہوگی کتنا وقت لگا ہوگا جب مدین کے کنویں پر پہنچے مدین کی آبادی ہے اس کے باہر کنواں ہے کنویں کے اوپر جو ہے رہٹ چل رہے ہیں یا کنویں سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو وجد آلے ام پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو ایک گروہ کو میننار سے اسکون لوگوں میں سے گروہ وہاں جمع تھا اس کنویں پر پانی پلا رہے تھے کسی پلا رہے تھے اپنے اپنے جانوروں کو بھیڑے بکریاں تھیں سب کے پاس وہ کھینچ کھینچ کر پانی جو ہے وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے پھر ان کی بھیڑیں بکریاں پانی پیتی تھی بابا جانا دونیں مراکین اور ان کے پڑے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر تھام کر کھڑی ہیں یعنی بکریاں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری بالی نہیں ہے حالانکہ ماں ختم کو حضرت موسا نے ان طور سے سوال کیا یہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں قالتا لا کا لالس کی حتہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گلوں کو لے کر پھر ہم جاتی ہیں اور جا کر اپنے ان بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں وہ ابو نا شیخ الکبیر ہمارا والد جو ہے وہ بہت بوڑھے شخص ہیں رئیف ہیں مطلب یہ کہ کوئی مرد جوان مرد ہے نہیں والد ہیں گھر میں تو وہ بوڑھے ہیں یہ کام جو کہ مردوں کے کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کو کرنا پڑ رہا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے تو اس لیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی طے کیا ہوا کہ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے ریوڑ لے کر تو پھر ہم پانی پلاتے ہیں فسکا اللہ حضرت موسا علیہ السلام تو تھے کبھی تھے کبھی ہیکل تھے انہوں نے کہا نہیں ان کی وہ غیر پہ ہے انہوں نے پانی پلایا ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی چرواہے تھے اور ان کو پانی پھینچ کر پلایا ان کی بھیڑوں بکریوں کو سما طول اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں بکریوں کو چلی گئی اپنے گھر اور یہ پھر کسی سائے کی طرف انہوں نے رخ کیا پھر مڑے ایک سائے کی طرف کسی درخت کی سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اب دعا مانگی فقار رب ان غلطی خیر ان فقیر یہ بڑی اہم دعا ہے یاد کر لینی چاہیے اے اللہ جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا بحتاج ہوں یہ انتہائی آجزی کی دعا ہے اب ایک شخص ہے محل میں پلا بڑھا وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر پورا سنا پینسلا کراس کیا ہے کیا سختیاں جھیلی ہوں گی اب یہاں پہنچے ہیں کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچان والا نہیں ایک بالکل سمجھ یہ سمجھیے کہ غربت کی حالت ہے تو اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے خسے کے ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا میں پانچ روپئے سے کم نہیں لوں گا ایک قریب فقیر وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے دیں میں تو اس قدر محتاج ہوں تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاج کی کیفیت رب میں امی لیمان جلتا امر ان فقیر پرور میں تو اب فقیر ہوں جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے اس درجے میری حالت اب خستہ ہے فجات ہو اہداح مات تب ان دو عورتوں میں سے دو لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی شرم کے ساتھ لجاجت کے ساتھ کہ ابھی کا اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں لیکن اجرا ماں سقیدہ لینا تاکہ آپ کو بدلہ دیں اجر دیں آپ نے جو مشقت اٹھائی جھیلی پانی کھینچا کنویں سے ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے تو اجرا ما سقہ لینا ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کا اذر دے پلما جہاں جب وہ وہاں پہنچے اس کے پاس وقص علیہ صدص اور سارا قصہ انہیں سنایا ساری بات سنائی سارا بیان کال الخب انہوں نے کہا اب ڈرو نہیں نجوت من من القوم الظالمین تم نجات پا چکے ہو ظالموں کی قوم سے یعنی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے یہاں آرام سے رہو کوئی تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا ان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ انہیں شعیب قرار دیتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام مدین نے کیونکہ انہیں مبوز کیا گیا اور اسی اعتبار سے علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے یعنی حضرت موسا علیہ السلام چرواہے کی حیثیت سے حضرت شعیب کی خدمت میں رہے آٹھ سال یا دس سال ان کی خدمت گزاری کی تو اس کے نتیجے میں ان میں وہ اوساف پیدا ہو گئے ان کی تربیت کے نتیجے میں کہ وہ چرواہے سے بڑھ کر کلیم بن گئے اللہ کی کلیم بن گئے تو یہ تربیت حضرت شعیب کی ہے یہ بات غلط ہے اصل میں حضرت شعیب کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور رسول اگر تو زمانہ انہی کا تھا جب کہ ابھی وہ دعوت دے رہے تھے تب بھی وہاں رنگ کچھ اور ہونا چاہیے تھا بالکل اور اگر وہ رسول اس وقت ہیں جب کہ قوم ختم ہو چکی ہے اس کے بعد جو بھی اہل ایمان بچ گئے ہیں اور حضرت شعیب بچ گئے ہیں اگر یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے تو ان کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں اس طریقے میں پریشان پر ہوں اور کوئی جو ہے ان کی امت میں سے کوئی ان کا ان کی خبر گیری کرنے والا ہو تو وہ پکچر بالکل بنتی نہیں ہے یہ اور حضرت شعیب کا معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے اندر فصل ہے اگر یقین کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں یہ گویا کہ بعد میں جو قوم وہاں آباد ہوئی ہے حضرت شعیب کے ساتھ جو لوگ صاحب ایمان بچ گئے اور ان سے دوبارہ جو وہاں پر جو بھی آبادی ہوئی ہے اس میں کچھ اچھے لوگ ظاہر بات ہے کہ ان میں تو ابھی اچھے اثرات بھی تھے تو ان میں سے یہ بزرگ تھے ابھی ہو سکتا ہے سو سال ہو چکے ہوں لیکن ابھی کچھ نہ کچھ اثرات تھے تو یہ بزرگ آدمی ضعیف آدمی جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھے قالت عہدہ ہو ماں استاجر ہو ان میں سے ایک نے کہا بیٹیوں میں سے لڑکیوں میں سے ایک نے ابا جان ان کو ملازم رکھ لے اجرت پر رکھ لے استاجر ہو یہ استاجری اور عجیری یہ دونوں جو ہیں عجیر اور مستاجر در حقیقت یہ عاجر اور عجیر وہ ہے کہ جو اجرت کے اوپر کام کرتا ہو اور مستاجر وہ ہے جو کسی کو اجرت پر کام کرنے کے لیے رکھے استاجر مستر اس سے اس میں فائل بنے گا ہمارے یہاں عام طور پر غلط علام میں عزیر اور عاجر کو یوں کہتے ہیں کہ آجر تو وہ ہے کہ جو کسی کو اجرت کے پر رکھے اور اجیر وہ ہے جو اجرت پر کام کرے حالانکہ عربی میں ان دونوں کے معنی ایک ہی ہے حاجر اور عزیز ایک اس میں فائل ہے ایک صفت مشبہ ہے دونوں کا مفہوم ہے اجرت پر کام کرنے والا اور جو اجرت پر کام لیتا ہے وہ مستر یا آپ استاد ہو ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں ان خیر امنستر تلقی العمید یقیناً بہترین آدمی جسے ملازم رکھا جائے وہی ہوتا ہے جو القوی ہو طاقتور ہو وہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت علیہ السلام سے کوئی کوئی جو ہے وہ وہاں کے چرواہوں میں سے کسی نے وہ کی کوشش نہیں کی وہ ڈر کے ادھر ادھر ہو گئے اور کسی نے جو ہے ان کو روکا نہیں تو طاقت والے بھی ہیں اور امین ہیں انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بری نگاہ حضرت ابوسا نے نہیں ڈالی ہوگی ان لڑکیوں پر ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں تو عورت کا احساس بہت بیدار ہوتا ہے کہ کسی برق کی نگاہ جو ہے کس قسم کی ہے جو اس پر پڑ رہی ہے تو اسے چونکہ ذاتی تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وہ امانت پوری موجود ہے اور کسی درجے میں بھی نگاہ کی خیانت بھی ان میں نہیں ہے جس شخص کے نگاہ میں خیانت نہیں ہے وہ اور کسی معاملے میں کیا خیانت کرے گا کہ کالت عہدہ ہما یا آباد ان خیر امن استاد القبی المین ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجیے اس لیے کہ ملازمت کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو کام کر سکے خوب اور یہ کہ امین ہو اعتبار کے قابل ہو کالا انی اریدوں اور ان, ان کے حقاف نتیہ حاطین انہوں نے کہا وہ صاحب جو بزرگ ہیں شیخ مدین کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اے بوسا الا التاجرانی سمانیا ہے جج لیکن اس پر کہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں گجرت پر کام کرو میری ملازمت کرو یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ پچھلے زمانے میں ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل پٹھانوں میں بھی ہوتا ہی ہے ابھی کہ وہ مہر جو ہے وہ والدین لے لیتے ہیں رقم جو ہے گویا کہ وہ اس لڑکی کو جو پالا ہے پوسا ہے تو یہ در حقیقت اس کا بدل ہے وہ جو لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا تمہارے حوالے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی رقم دو جبکہ اسلام میں آ اس کو بدل دیا گیا ہے بہن یہ لڑکی کا حق ہے وہ اس کے والدین کا حق نہیں ہے البتہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ رواج یہی تھا کہ چونکہ اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے عوض اپنی ملازمت کروانا چاہتے ہیں کہ تم میری ملازمت کرو میری خدمت کرو آٹھ برس تک تو یہ گویا کہ بدل ہو جائے گا اس کا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا فائنل اچمم تاشرت فم ان اور اگر تم دس سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے یہ گویا کہ تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا آٹھ سال پورے کر دو اس میں محنت کرو یہاں مزدوری کرو میرے بھیڑوں بکریوں کو چراؤ اور گھر کے کام کرو تو پھر میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا اس کا نکاح کر دوں گا تم سے یا یہ کہ دس سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی بات ہوگی ببا اور شوق کا آلے اور ساتھ یہ بھی دیکھنا لو میں تم سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا یعنی تم پر تمہیں جو ملازم رکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ بہت بھاری کام تم پر ڈالوں گا میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا ستاجنی انشاءاللہ من سوال ہی تم ان مجھے پاؤ گے کہ میں نیک انسان ہوں صحیح ہوں راس باز ہوں اور جو معاملہ ہے معاملے کا کڑا آدمی ہوں کالا ذال بینی و بین حضرت موسا نے فرمایا ٹھیک ہے یہ پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی ام اجل قید تو ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں دس سال کا آپ تقاضا نہیں کر سکتے تقاضا آٹھ سال کا ہوگا ویسے یہ کہ میں چاہوں تو دس سال لے کر دوں لیکن وہ میری آپشن پر ہوگا ائم الجل نے قزے تو فلاح ادوان عالیہ پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو واللہ علی ماں نکول وکیل اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہے فلما قضا موسا اجلا جب موسا نے وہ مدت پوری کر دی وہ سارا بے اہل ہی اپنے گھر والوں کو لے کر چلے اب مصر کی طرف واپس لوٹ رہے کہ اب اتنا عرصہ بیت گیا ہے دس سال ہو گئے آٹھ سال ہو گئے نو سال ہو گئے اب بہرحال وہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا وہاں پر قتل وغیرہ کا کیا حالات وہاں ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے بہرحال وہ چلے ہیں واپس سارا بیاہ ہی لے کر چلے اپنے گھر والوں کو اپنی اہلیہ کو آنس اب انجانی میںا انہوں نے پہاڑ کے ایک طرف ایک سائڈ پر ٹور کے انہوں نے آگ دیکھی آل علیہ انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ ذرا یہاں انتظار کرو ٹھہرو انی آنس تو نارم میں نے آگ دیکھی ہے لال آتی کو مینہ بے ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے جاؤں اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں یہ کہ راستے کے بارے میں معلومات صحیح کہ بھٹک تو نہیں گئے کدھر جا رہے ہیں اور جسمتی میرا نار یا پھر میں آگ کا ایک انگارا لے آؤں وہاں سے لال نکم پستلون تاکہ سرد رات میں یہاں ہم آگ جلا لے اور یہ کہ اس سے آپ لوگ جو ہے وہ سینک سکے پلما اطاح نمبارکت بنا تو جب وہاں پہنچے تو ندا آئی میدان کے دہنے کنارے جو برکت والا میدان تھا اس کے دہنے کنارے سے ایک خاص جھنڈ میں سے آواز آئی مبارکہ جو بہت برکت والا تھا بنا شجرت کے جھنڈ میں اَن يَا اللَّهُ رب العالمین میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پرور نگار ون اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ یہ چیزیں اب ڈال دو زمین پر اپنی لاٹھی پلما راہ تس وقان جان ن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ ہو بلام یو آب یہی وہاں بھی آ چکا ہے النمل میں بھی آ چکا ہے تو موسا علیہ السلام جو ہے وہاں سے پیٹ موڑ کر بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یا موسا اکمل اللہ علیہ فرمائے نہیں آؤ اکبل ولاحب اور ڈرو نہیں ان قبل العامدین یقیناً تم بالکل امن میں ہو تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا اسلوک یاد کا فی جے کا اور اپنا ہاتھ جو ہے اپنے غریبان میں ڈالو تخرج بیگام من غیر وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا اس میں کوئی اور برائی پیدا ہو مضمون علئے کا جناح کا من الرحم اور اگر کبھی تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو ذرا اپنے بازو کو اپنی بغل کے ساتھ اچھی طرح جوڑ لینا یہ کوئی کو خاص ترکیب بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے خوف کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے فضان کا برہانہ نے رب کا باقی وہ دو جو ہیں وہ ہم نے تمہیں برہانے دی ہیں جو یہ دلیلیں دی ہیں نشانیاں دی ہیں معذرے دی ہیں فضان کا برہانہ نے رب کا الا فراؤ نہ وہ ملے ہی کیا تم پھراؤ کے سرداروں کے پاس جاؤ ان کانو قومن فاسقین یقین فاسق اور فاجر اور سرکش قوم بن گئے ہیں رب ان قتل انفسن حضرت موسا نے عرض کیا پروردگار میں نے ان کی قوم کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا شاخاف اور مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں وہاں جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے یعنی ایک تو یہ ہے کہ میں خاموشی سے جاؤں جا کر کہیں چھپ جاؤں کہیں پتہ بھی نہ چلے کہ موسا آ گئے, کہاں آ گئے, کہیں جا کر آباد ہو جاؤں ایک یہ تو میں جاؤں اور فرعون کے ہاں جاؤں اور جا کر وہاں پیغام پیش کروں تو اس میں تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ فوری طور پر مجھ پر مقدمہ قائم ہوگا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا وہ اور میرا جو بھائی ہارون ہے میرے بڑے بھائی وہ افسو بندی لسان ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے صاف ہے وہ گفتگو کرنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں عرصیل ہو تو انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے دیجیے میری مدد کے لیے یو سب دیکھو نہیں تاکہ وہ میری تصدیق کریں انی اخاف اور یو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے کالا سا مسود و آزودہ کا بے ٹھیک ہے ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے ورنہ جو القوما اور ہم تمہارے لیے دونوں کے لیے ایسا روب تمہارے اندر پیدا کر دیں گے فرا یا سلونہ کہ وہ تمہاری طرف آگے بڑھ نہیں سکیں گے تمہاری طرف تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے یعنی یہ بھی جیسے کہ ایک وقت میں ہم نے تمہارے چہرے پر ایسی محبت کا پرچا ڈال دیا تھا کہ کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکا اسی طریقے سے اب ہم ایک ایسا روب جو ہے آپ کی شخصیت کے اندر تمہاری شخصیت جو پیدا کر دیں گے تم دونوں کی کہ کوئی شخص تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکے گا بےآیاتنہ انتما و منتبا کمر غالب اور یقینا ہماری آیات کی بدولت تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کریں گے وہی وہ غالب رہیں گے فلما جاؤ موسا بے آیاتنا تو جب موسا پہنچے ان کے پاس ہماری آیات کے ساتھ بیہ ناطن روشن آیات لے کر غالبا حضا اللہ شہر المفترا انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے جادو ہے جو اختراع ہو رہا ہے گھڑا ہوا ہے وبا سمے نہ بحاظہ آبا ان الد اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پہلے آبا و اجداد میں نہیں سنی نئی بات لے کر آئے ہو کہ اللہ جو ہے اس کائنات کا خالق اس نے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ اس کا نمائندہ ہے اس کی بات ماننی پڑے گی ہم نے تو یہ بات پہلے کبھی سنی نہیں ہے وہ کالم اسا ربی عالمن ہدا بن عمدی موسیٰ نے کہا میرا پرور خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اس کے پاس سے یعنی اللہ کے علم میں ہے منتقون و لہو آکر اور میرا رب جانتا ہے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر ان لہو نایوف لہو یقینا ظالم فلا نہیں پاتے وقال فرعون ویو الملا و ما علم من الہ گہری اور کہا فرعون نے کہ اے میرے سرداروں اے میرے درباریوں سرداروں ماں عالم تو لکم نیلاحین گری میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ میں الہ ہوں تمہارا میں مالک ہوں میں, خال... میں خالق تو نہیں لیکن میں ایک رب ہوں یہاں اس معنی میں کہ میرا حکم ہے میری حکومت ہے میری مرضی چلتی ہے میرا اختیار ہے اس کے سوا میں کسی کو رب ماننے کو تیار نہیں کوئی الہ ماننے کو تیار نہیں ماں عالم تو لقم نیلاح گریوق دی یا ہمان تو اے ہمان ذرا آگ دے بٹا جو ہے اینٹوں کا اس جو تین جو ادارے کی اینٹیں ہیں ان کو ذرا پکاؤ بٹے کے اندر آگ لگاؤ فج لی سرحن اور پھر میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ لال اکتل الہ بوسا یہ بوسا جو کہتا کہ اللہ ہے اور وہ آسمانوں پر ہے تو میں ذرا اونچا ہو کر دیکھوں تو صحیح جھانکوں تو صحیح آسمانوں میں ایک ایسی اونچی عمارت کے اوپر چڑھ کر کے میں دیکھوں کہ میں موسا کے علاق کو جھانکنے کی کوشش کروں وہ امی لازم نہ ہوں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تقبرا ہوا وہ جنوب ہو استقبال کیا گھمنڈ کیا تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی پھر اور زمین میں بغیر الحق نہ حق کوئی اختیار کو حق اس کا حاصل نہیں تھا بس ملینا لاجا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرح لوٹائے نہیں جائیں گے فاخذ نہ ہو وہ جنوب ہو یم تو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور ہم نے ان کو پھینک دیا پھر سمندر میں فنضر کی فکانہ آقمت غالبین تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا وہ جالنا ہوں امت عدون اور ہم نے انہیں بنا دیا امام کہ جو لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے تھے یعنی فرعون اور اس کے درباری لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے بن گئے وہ یوم القیامت علیہسرور اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی واسبار نہ ہوں فاض ہی اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان, پر ان کے پیچھے علانت لگا دی ہے لانت رکھ دی ہے جو ان کا پیچھا کر رہی ہے وہ یوم القیامت المقموحین اور قیامت دن یقیناً وہ بہت ہی برائی کے کیفیت میں ہوں گے ولقد رقینہ موسا کتاب قرول اللہ اور ہم نے موسا کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا بسار اناس ہم نے یہ کتاب دی ہے سلجھانے کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے لوگوں کی وہودن اور رہنمائی دینے والی و اور رحمت لالم یا تاکہ وہ یاد رکھیں نصیحت تخص کریں ہوش کریں دھیان دیں بما کنتاب جانب الغربی قدینہ علا مل عام اور اے نبی آپ تو اس پہاڑ کے غلبی جانب نہیں تھے اس وقت جبکہ ہم نے موسا کو حکم دیا بھیجا حکم جب موسا سے ہماری گفتگو ہوئی وہ کالما ہوا اور ہم نے کو رسالت پر فائز کر کے حکم دیا کہ جاؤ وَمَا كنت آپ تو موجود نہیں تھے آپ نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ ولاکنہ انشا نا لیکن ہم نے پھر بہت سی نسلیں پیدا کی بہت سی قومیں پیدا ہو گئیں فتح طالا علیہب العمر لیکن ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیت گئی ہے یعنی یہ لوگ جو ہیں جو مکے والے ہیں کیونکہ یہ واقع نہیں ہے نبوت اور رسالت کے تصورات سے اس لیے ان کے لیے بڑا یہ اچمبے کی بات ہے جو آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن اگر غور کریں یہ ساری خبریں جو ہیں آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں ظاہر بات ہے کہ آپ تو وہاں نہیں تھے ببا کو تصاویر فی الملین نہیں ہی آپ اہل مدین میں آباد تھے اس وقت تتلو علیہ مایاتینا کہ اس وقت آپ موجود ہوں مدین میں جب وہ ماجرا ہوا اور حضرت موسا وہاں پہنچے اور پھر وہ اس شیخ مدین کے گھر میں رہے ہیں آپ تو ان چیزوں سے واقف نہیں تھے تعبین فی اہل مدینہ تتلو علیہ مایاتینا ولا کنہ کننا مرسلین بلکہ یہ تو ہم ہیں بھیجنے والے ہم جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں اور جس کو ہم رسول بناتے ہیں پھر اس سے ہم غیب کی خبریں دیتے ہیں پچھلی بھی آئندہ ہونے والے واقعات کی بھی خبریں دیتے ہیں اور ساری تعلیمات اور ہدایت کے لیے ضروری ہدایات دیتے ہیں وما بماکن تب جانب توری ناد اور آپ تو نہیں تھے اس پہاڑ کے اس سائڈ پر اس ایک جانب جبکہ ہم نے پکارا تھا وراب کی رحمتم رب بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے لطنظرا کامن تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں ماں تاہم من ندی من قبل کا جس کے پاس کہ کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے لال لحم <يَقَدْكَرُون> یعنی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد تک یہ بڑا طویل وقفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اب ان کے ساتھ حضرت اصحق تھے ان کے دوسرے بیٹے ان کے ساتھ تو یہ کہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ یہ کہ چودہ سو برس تو ایسے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ نبی نہ ہو ان کے پاس کتابیں تھیں ان کے پاس زبور تھی ان کے پاس جو ہے تورات تھی تو یہ سب کچھ لیکن یہ قوم جو تھی ظاہر بات ہے کہ یہاں پر یہ ان چیزوں سے نا ہو گئی تو یوں سمجھئے کہ کم و بیش تین ہزار برس بیت گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی اس کی بات کوئی کتاب نہیں تو اب ہم نے یہ چاہا کہ آپ ان کو تجن ذرا قومم ماں اس قوم کو آپ خبردار کریں کہ جس کے پاس آپ سے پہلے من قبلے کا کوئی نظیر نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا کوئی خبردار کرنے والا لال رہوں گی شاید تو وہ نصیحت حاصل